امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہجربلاگا کے خطبہ نمبر سرسٹھ میں اپنے اصحاب کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں امیر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کب تک میں تمہارے ساتھ ایسی نرمی اور رعایت کرتا رہوں گا جیسی ان اونٹوں سے کی جاتی ہے جن کی کوہانیں اندر سے کھوکھلی ہو چکی ہوں اور ان پھٹے پرانے کپڑوں سے کہ جنہیں ایک طرف سے سیا جائے تو دوسری طرف سے پھٹ جاتے ہیں جب بھی شامیوں کے ہراول دستوں میں سے کوئی دستہ تم پر منڈلاتا ہے تو تم سب کے سب اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیتے ہو اور اس طرح اندر دبک جاتے ہو جس طرح گوہ اپنے سوراخ میں اور بجو اپنے بھٹ میں جس کے تمہارے ایسے مددگار ہوں اسے تو زلیل ہی ہونا ہے جس پر تم تیر کی طرح پھینکے جاؤ تو گویا اس پر ایسا تیر پھینکا گیا جس کا سوفار بھی شکستہ اور پیکان بھی ٹوٹا ہوا ہے حضرت علی عرشا فرماتے ہیں خدا کی قسم گھروں کے سہن میں تو تم بڑی تعداد میں نظر آتے ہو لیکن جھنڈوں کے نیچے تھوڑے سے میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ کس چیز سے تمہاری اصلاح اور کس چیز سے تمہاری بزدلی کو دور کیا جا سکتا ہے لیکن میں اپنے نفس کو بگاڑ کر تمہاری اصلاح کرنا نہیں چاہتا خدا تمہارے چہروں کو بے آبرو کرے اور تمہیں بدنسیب کرے جیسی تم باطل سے شناسائی رکھتے ہو ویسی حق سے تمہاری جان پہچان نہیں اور جتنا حق کو مٹاتے ہو باطل اتنا تم سے دبایا نہیں جاتا